أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين امام المتقين خاتم النبيين سيدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سورة بني اسرائيل یہ قرآن مجید کی سورہ نمبر سترہ ایک سو گیارہ آیات پر مشتمل ہے السرا ہی کہتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقسا تک کا جو سفر حضور وال نے کیا تھا اس کو جب آپ معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو جو پہلا حصہ ہے آپ کے سفر کا مسجد حرام سے مسجد اقسا تک وہ ہے السرا اور پھر مسجد اقسا سے اوپر جو آسمانوں کی طرف آپ تشریف لے گئے اس سفر کو کہتے ہیں المراج تو ہمارے عام طور پہ تو معراج شریف کہہ دیا جاتا ہے اصل میں یہ پورا سفر ہے السرا المحراج اور اس کو صورت الاسراء اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی جو پہلی آیت ہے جس سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے اس سفر کہ جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد افساتہ تشکیل سورج بنی اسرائیل کے فضائل میں ایک حدیث آئی ہے یہ حدیث صحت کے حساب سے حسن اور صحیح کے بعد حسن بلند ترین درجے کی ہم حدیث مانتے ہیں اس لیے اس پہ عمل کرنا ہم ضروری خیال کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو نہیں ہے اور حدیث شریف جو ہے وہ ترمزی میں ہے اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے خود بھی اس کو حسن غریب کہا ہے تو غریب غرابت سے کوئی حدیث غریف نہیں ہو جاتی حسن غریب ہے حدیث کے الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سورہ بنی اسرائیل اور ان دونوں کی تلاوت کیے بغیر بستر پر نہیں سوتے تھے یعنی یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ یہ دونوں سورہ پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے سوتے تھے اس صبح میں قرآن مجید کی خصوصیات بھی بیان کی گئی ہیں کچھ اور کچھ فضائل بھی بیان کیے گئے اور پھر ساتھ میں جو مشرقی کا رویہ ہے اس کو بھی بیان کیا ہے قرآن جو ہے وہ بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے فضائل میں جو بات قرآن مجید میں آئی پھر قرآن جو ہے وہ لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے مختلف انداز اختیار کرتا ہے اور کئی طریقوں سے ایک ہی بات کو کہتا ہے لیکن اس کے باوجود جو کفار ہیں اور جو غیر مسلمین ہیں ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر قرآن جو ہے اس میں انتہائی حکیمانہ انداز میں اور بڑی حکمت بھری جو حقیقتیں وہ بیان کی گئی ہے اور انسان پر حجت اتمام کر دیا گیا ہے یعنی جس کے پاس پرانے مجید پہنچ گیا وہ روزے قیامت کسی قسم کا کوئی بھی بہانہ کوئی بھی عذر بیان نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا حجت اتمام کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد کسی قسم کی گنجائش نہیں رہ گئی اگر مگر کی پھر یہ جو کتاب ہے یہ جو اللہ کا کلام ہے مومنین کے لیے اس میں شفا ہے اس میں رحمت ہے لیکن جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے اس میں سراسر نقصان ہے سراسر خسارہ ہے یعنی یہی ایک کتاب ہے جو شفا اور رحمت کا باعث بھی بنتی ہے اور یہی ایک کتاب ہے جو خسارے کا باعث بھی بنتی ہے اور کس کے لیے شفا ہوگی کس کے لیے خسارہ ہوگی اس کا اس کی بنیاد ہمارے عقیدے پر ہے اور ہمارے ماننے پر ہے ہمارے ایمان پر ہے آخرت جو ہے قرآن نے کہہ دیا کہ مومنی جو ہے وہ جو آخرت کو مانتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے لیکن جو منکرین آخرت ہے ان کے لیے حجاب ہے یہاں ایک اور سمجھ لیجئے قرآن مجید کے اندر جو گفتگو ہو گئی کئی ہمارے مسلمان بھائی جو کلمہ گو ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں خود مسلمان ہونے کا اقرار بھی ہی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود قرآن مجید کی بہت سی یات کو لے کر وہ اس کی اپنی مرضی کی تعویل کرتے ہیں اس کے لیے احادیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں جبکہ یہ بھی اسی ظلم میں شامل ہے اور اس کی وجہ سے بھی خسارہ ہی ملے اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن نے کہا کہ مومنین کے لیے اس کے اندر شفا اور رحمت ہے مسلمین کا لفظ استعمال یہاں نہیں ہوا یہ بڑا ہے رقم ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اور سب سے اچھی ایک وہی مثال ہے نماز رہے گی کہ قرآن مجید سے ہمیں پتا چلا کہ روزے قیامت جہنمی کچھ لوگ ہوں گے جن سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں پہنچے تو ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن آج مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اللہ تعالیٰ کے غفور ہونے رحیم ہونے اور کئی مختلف قسم کی احادیث مبارکہ جس میں وہ بھی شامل ہے کہ جس نے اللہ کہا اس کو آگ نہیں چھوئے گی اور کی کئی اور حدیث اور اقوال صحابہ کے ردوت اللہ تعالی علیہ اجمعین پیش کر کے قرآن کی اس آیت کا رد ایک طرح سے کر دیتے ہیں۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا ایک سیاق و سباق ہوتا ہے कौन सी حدیث کس یاق و ثباق کے ساتھ ہے کون سی آیت کس سیاق و ثباط کے ساتھ ہے جب تک اس سیاق و ثباب کے ساتھ آپ نہیں پڑھیں گے اور ظاہر پہ چل کے آپ فیصلہ کریں گے اور تعریف کریں گے تب تک یہ قرآن آپ کے لیے ہمارے لیے نہ شفا ثابت ہوگا نہ رحمت ثابت ہوگا بلکہ یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح ثابت ہوگا آپ قرآن کو دیکھیں اور حدیث کو دیکھیں ایک چیز پر غور کریں ہمارے دین میں قرآن و حدیث میں سب سے بڑی جس کو ہمارے یہاں گالی کہتے ہیں وہ گالی کیا ہے ہم لوگوں کی زبانوں میں جو گالیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے اور ہمارے پنجاب میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے عام گفتگو میں عجیب عجیب قسم کی خرافات پھری زبان ہے کی اور ہمارے سکول کالج یونیورسٹیوں میں بچے اور بچوں کی زبان میں دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے گھٹیا الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ اسی سے اندازہ کریں کہ دین اسلام کتنا نفیس ہے اور کتنی نفاست کو پسند کرتا ہے کہ دین اسلام میں سب سے بڑی گالی کسی کو ظالم کہہ دینا مشرق کہہ دینا بدرتی کہہ دینا یہ بہت بڑی گالی ہے اندازہ کریں کہ اتنا نفیس مذہب ہے کہ وہ جو سخت الفاظ ہے وہ بھی وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو ہمارے کام سے لفظ کرتا ہے اور اس چیز کو ہم سمجھے بغیر ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اپنی زبانوں کو آلودہ کر رکھا ہے گندا کر رکھا ہے گلیز کر رکھا ہے پھر گواہی کے لیے فرشتے حاضری لوہے محفوظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں انتہائی اہتمام کے ساتھ اتارا گیا اور آپ زکم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کران اللہ تعالیٰ مجمعین کو یہی قرآن ٹھہر کر سناتے اب ہمارے یہاں تو قرآن پڑھنے میں بھی ایسے ایسے معاملات آ گئے ہیں اس میں بڑی بڑی سخت احادیث موجود ہیں قرآن کو گا کر نہیں پڑھا جا سکتا ہمارے یہاں تو اب ایسے لوگ بھی موجود ہیں استخر اللہ جنہوں نے اپنے گانوں کے اندر قرآن کی آیات کو شامل کر لیا جنہوں نے ساز کے ساتھ قرآن کی آیات کو شامل کر دیا ہے شدید گناہ کی بات سے قرآن میں جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے جو مشرقین ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ نفرت سے منہ موڑ دیتے ہیں مشرقین مکہ جو ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے میراج کا جو واقعہ تھا اور قرآن میں جو بیان کردہ جہنم کے جو نچلے حصے میں اگنے والا درخت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے اس کا مزاق اڑایا اللہ کی جو تبلیت تھی اس سے معذور کر دیا اور جہنم کی سزا سے ڈرایا لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی سرکشی میں پھر بھی اضافہ ہوتا چلا گیا قرآن نے چیلنج کیا تمام انسان تمام جنات ایک دوسرے کو مددگار بن جائیں قرآن کی طرح کا کوئی کلام اگر وہ لکھنا چاہیں تصنیف کرنا چاہیں بنانا چاہیں وہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہے یہ خالق کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ چند فضائل قرآن مجید کے اس صور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر اس کے بعد بنی اسرائیل کے عروج کی تاریخ ان کے زوال کی تاریخ یہ بیان کر کے مشرقین مکہ کو باقاعدہ اسلام کی دعوت دی, دی, دی اور ایک چیز ذہنی رکھیں کہ ہم یہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی آئی تو فلام کے لیے تھی کہ جی یہ تو کافروں کے لیے ہے ہم تو مسلمان ہیں ہمارے لیے تو نہیں ہے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید جو ہے اپنی بات کو کئی انداز میں جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کہا کہ پیش کرتا ہے اگر ہم اپنے اندر کفار کی اسی خصوصیات پیدا کریں گے تو جو غفار کے لیے آیات ہیں ان کا اطلاق ہم پر بھی ہو سکتا ہے اللہ تبارک سے محفوظ کرو فتح مکہ کی بشارت ہوئی اور بیت المقدس کی فتح کی بشارت ہوئی پھر جو الاسراء کا یہ جو سفر ہے میں اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے تحاشا مشاہدات جو ہے ان سے نوازا گیا اور قریش کی جو قیادت تھی اس کو سمجھایا گیا کہ جو بنی اسرائیل کے جو زبان کی داستان ہے سے عبرت حاصل کرے اور بنی اسرائیل کو خالص توحید اختیار کرنے کا حکم دیا اور اللہ کو اپنا وکیل بنانے کی ہدایت کی لیکن بنی اسرائیل نا شکر اور وہ انہوں نے تمام تاریخ کے اندر تمام تاریخ کے اندر دو دفعہ بڑا فساد جو ہے وہ بچایا گو کہ ان کی ساری تاریخ مسلسل نافرمانی کی داستان ہے لیکن انہوں نے دو موقع ایسے تھے جس میں بہت بڑا فساد ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ شدید جو ہے وہ عذاب سے دوچار کیا۔ ایک تو وہ وقت تھا حضرت داود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت انہیں بہت رونج حاصل تھا اور پھر اس کے اندر ان کے اندر شہر آ گیا قبائلی عصبیت آ گئی یہ قبائلی عصبیت آج ہم ہمیں دوبارہ آ رہی ہے برادری کے نام پر قبائلی عصبیت آ اور بے تحاشا برائیاں آ ان میں بدعمالی بہت زیادہ بڑھ گئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل کی جو اس وقت سلطنت تھی اس کو اللہ تباہ رب تعالیٰ نے تباہوں برباد کر دیا خاتمہ کر دیا ہزاروں اسرائیلی جو ہیں وہ قتل ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر رحم فرمایا اور ان کے مال میں ان کے اولاد میں ان کی دولت میں اضافہ کیا اور پھر ایک مشروط پیشکش کی قرآن مجید بھی بار بار مشروط پیشکش کرتا ہے کہ سدھر جاؤ یہی تمہارے حق اور یہ سارے واقعات اصل میں جو ان کے لیے مشروط پیشکشیں ہیں وہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی مشروط پیشکشیں ہیں کہ سدھر جاؤ یہی تمہارے حق میں ملتا ہے آیات ہم یہ کہہ لیں کہ یہ آیات صرف اسرائیلیوں کے لیے ہے یہودیوں کے لیے ہے اگر ہم یہودیوں کے انداز اختیار کریں گے تو پھر یہ ہمارے لیے بھی ہے اور اس کا اشارہ ایک حدیث سے بھی ملتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو جس قوم کی وزرکتہ اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہے پھر اس کے بعد ایک اور بار ان کو سزا ملی انہوں نے حضرت علیہ السلام کو قتل کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کئی برائیاں پھر ان میں دوبارہ سے آئی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو روبی سلطنت تھی اس نے ہزاروں لوگوں کو قتل کیا اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا تو قرآن مجید کے نزول کے بعد ان کو پھر یہ وارننگ دی گئی کہ اب بھی تم اگر فساد برپا کرو گے تو دنیا میں زلیل و خار ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد جہنم تمہارا مقدر ہوگی یہ اس قسم کا واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصول سامنے آ جائے ہر انسان کے گلے میں اس کی اچھی تقدیر بھی لٹکتی ہے اس کی بری تقدیر بھی لٹکتی ہے خیر و شہری اس کو آزادی دی گئی ہے ہدایت قبول کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا مومنین میں سے ہو جائے گا اور اگر گمراہی اختیار کرے گا تو نقصان اٹھائے گا اور اسی قرآن میں سے خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائے گا تو قوموں کی جو ہلاکت ہے اس کے اصول بھی قرآن میں واضح طور پہ پیار کہ جو نبی جو رسول آئے وہ آتا ہے اور اتمام حجت کرتا ہے اور اتمام حجت کے بغیر اللہ تبارک قوم کو ہلاک نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ ہلاکت سے پہلے جو قوم کا خوشحال طبقہ ہوتا کیونکہ عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ معاشروں کے اندر جو خوشحال طبقہ ہے جو کم خوشحال لوگ ہیں وہ ان کی پیروی کرنا پسند کرتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اتنے خوشحال ہیں تو ان کے طور طریقے میں یقیناً یہ درست ہوں گے اس لیے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی لیے نہ صرف یہ کہ رسول اتمام ہنجن کرتا ہے بلکہ ہلاکت سے پہلے قوم کے جو خوشحال ہیں جو ان کے قیادت ہیں جو ان کے لیڈر ہیں جو ان کے بڑے ہیں ان کو نیکی کے احکامات دیے جاتے ہیں اور پھر جب وہ بھی نافرمانی کرتے ہیں تب اس قوم کی تباہی کا حکم آتا ہے یہ قرآن میں بیان کیے گئے اصول ہیں اور خاص طور پہ کہتی ہے جو مادہ پرست ہے اس کے لیے جہنم ہے ایمان لاکر نیک مال کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں ان کے لیے جاتا ہے ذہن میں رکھیں گے ہم انسانوں کا کام خلوص کے ساتھ کوشش کرنا ہے اس کوشش میں اگر ہمیں کامیابی نہ بھی ہو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے لیکن ہمارے خلوص کی اہمیت ہے اور اس کوشش کی اہمیت ہے تو یہ جو آخرت کا معاملہ ہے اسلامی معاشرے کا معاملہ ہے ریاست کی بنیاد کا معاملہ ہے اس میں ذہن میں رکھیں کہ اس میں اصل بنیاد توحید ہے باقی ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں اگر ہم توحید پر قائم نہیں ہیں تو ہمارا سارا عمل بےکار اسی طرح اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و ختم نبوت پہ قائم نہیں ہے تو ہمارا سارا عمل بیکار ہے اگر ہم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہیں تو ہمارا سارا عمل بیکار ہے تو یہ بنیادی رسول ہے اس لیے یہاں پہ پھر باقاعدہ پھر توحید کی دعوت توحید قرآن کا دعویٰ ہے کہ اللہ کا حق ہے اللہ کے بعد حقوق والدین کے ان سے حسن سلوک لازمی ہے والدین کے بعد رشتہ دار پھر فضول خرچی سے بچنے کا حکم کیونکہ فضول خرچی جہاں ہوتی ہے اور رشتہ داروں کی مدد نہیں ہو سکتی ان سے حسن سلوک نہیں ہو سکتا اسی طرح قتل اولاد کو حرام قرار دیا گیا اسی طرح ناجائز تعلقات حرام اسی لیے اسلام نے نکاح کو پسند کروایا اور اسی سے قرآن نے واضح کر دیا کہ جو سانح معاشرہ ہے جو اچھا معاشرہ ہے وہ صرف اور صرف تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب نکاح کو سمجھا جائے اس کی حقیقت کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق چلا جائے قتل نفس کو حرام مقتول جو مظلوم اور مقتول جو ہیں ان کے جو ورثا ہیں ان کی سرپرستی ہونی چاہیے اور یتیموں کے مار کی حفاظت ہونی چاہیے اخلاقی اور قانونی فرض ہے یہ ہم مسلمانوں کا بھی اور ریاست کا بھی اور ہمارا طرز کیا ہے ذرا ارد گرد دیکھیے ذرا سا کچھ ہو جائے معاشرہ پورے پورے خاندان کو تانوں پہ رکھ دیتا ہے تنز پہ رکھ دیتا ہے برا بھلا کہتا ہے یہ نہیں سمجھتا کہ قرآن میں بھی واضح ہے دین اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے احادیث سے بھی ثابت ہے دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ باپ کے کیے کا اولاد ذمہ دار نہیں ہے اولاد کے کیے کی باپ ذمہ دار نہیں ہے جس نے کیا صرف وہ قصوروار ہے ہم کیا کرتے ہیں کسی سے کوئی کوتا ہی ہو گئی اس کے سارے خاندان کو زلیل و خوار کر کے رکھ دیتے ہم اس کو معاشرے کے اندر چلنے کے قابل منہ اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑتے ہیں ہم یہ نہیں سمجھتے کہ کتنا بڑا گناہ گنا رہے ہیں جتن نہیں ہم نمازیں چاہے پانچ سات سات نمازیں نفلیں ہم ادا کرتے ہو تہجد پڑھتے ہو اشراک پڑھتے ہو چاشت پڑھتے ہو وبین پڑھتے ہو جو مرضی پڑھتے ہو وہ سب ہم جس خاندان کو ہم جلیل و خوار کر رہے ہیں ہم انہیں کو اصل میں دے رہے ہیں کیونکہ ان کو جو تکلیف مل رہی ہے اس تکلیف کا ان کو سلائی ملے گا کہ جس سے تکلیف پہنچی ہے اس کے مال ان کو حاصل ہو جائیں ان ان کے نیک ان کو حاصل ہو جائیں اور اگر وہ اتنے برے لوگ ان کے پاس نیک مال نہیں ہے تو جو مظلوم ہے اس کے گناہ اس کو ملنے شروع ہو جائیں گے آپ صرف ہم اگر آپ صرف یہ چیز ایک دفعہ سوچ لیں تو ہم ضرورت نہ کریں کسی گھر پہ کولی اٹھانے کی کسی شخص پہ انگلی اٹھانے کی کسی خاتون پہ کسی مرد پہ کسی بچے پہ انگلی اٹھانے کی اگر ہمیں صرف یہ بات سمجھنا چاہ عہد کی پاسداری جو عہد کی پاسداری نہ کرے قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس کا شمار منافقین میں ہوتا ہے اور جہاں ہم نے تعلقات کی کی بات کی، یہ بھی خیال رہے کہ روزے قیامت ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ گواہی دے گا ہماری آنکھ گواہی دے گی ہمارا کان گواہی دے گا ہمارا دماغ گواہی دے گا ہمارا قلب گواہی دے گا ہم اس سے ہر چیز ہمیں گواہی دے گی ہم نے کیا دیکھا کیا سنا کیا بولا کیا کھایا کیا سوچا ہر چیز کی گواہی ہوگی تو یہ جو ہم لفظ زنا استعمال کرتے ہیں یہ زنا صرف ایک ہی چیز نہیں ہے آنکھ کا بھی زنا ہے کان کا بھی زنا ہے زبان کا بھی زنا ہے بولنے میں اگر آپ بات کریں تو ہمارے منہ کا زنا ہے سوچنے میں ہمارے دماغ کا زنا ہے یہ بہت بڑا ایک موضوع ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے پھر ناپ تول میں عدل انصاف پھر علم کے بغیر کسی چیز کے پیچھے لگنے سے منع کیا گیا وہم وہ شبہ قیاس گمان بے بنیاد الزامات ان سب کا دروازہ تو اسلام نے بند کیا تھا ہمارے معاشرے میں یہ کیوں عام ہو گیا کوئی ایک کہتا ہے فلاں نے یہ کیا پورا شہر کہتا ہے فلاں نے یہ کیا علم کے بغیر کسی چیز پر کوئی کسی قسم کی چیز ہمیں پھر زمین پر اکڑ کر چلنا اقتدار کا نشہ توحید جو ہے وہ ایک بہت بڑا معذور ہے اس میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں ہم نے توحید کو اور اسی طرح زنا کو اور اسی طرح اور بھی جتنے معاملاتوں کو ہم نے بہت چھوٹی سی چیز سمجھ لیا بہت مختصر سا کچھ سمجھ لیا یہ سب بہت بڑی چیزیں ہیں ایک مثال صدقہ کی ہے ہم نے سمجھا کہ صدقہ یہ ہے کہ کوئی یتیم ہے کوئی غریب ہے وہ مشکل میں ہے اس کو ہم نے کچھ رقم دے دی اس کو کپڑے دے دیے مدد کر دی ہم نے صدقہ کر دیا یہ تو صدقے کی صرف ایک قسم ہے صدقہ ہر وہ چیز ہے جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اس لیے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم جو عرض کرتے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تم خرچ اپنے بیوی بچے اہل و ویال پر اب جو صدقے کا ہمارا مفہوم اس کے مطابق اہل ویار پہ تو صدقہ کا لگتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو صدقے کا ایک مطلب لے لیا یہی ہم نے معاملہ ہر چیز پہ کیا کفر ایک مطلب لے لیا شرک ایک مطلب لے لیا زنا ایک مطلب لے لیا صدقہ ایک مطلب لے لیا ہر چیز کا ہم نے ایک اپنی مرضی کا مطلب لے لیا اس کو سمجھ دی کہ ہم نے کوشش ہی نہیں کی واقعتی شہادتوں پر دین بات کرنے سے منع کرتا ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور ہمارا تو معاشرہ کھڑا ہی واقعاتی شہادتوں پہ یہ بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں دین کو ایک مکمل حیثیت میں دیکھنا ہے ایک مکمل حیثیت میں سمجھنا ہے اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو روز قیامت بہت کچھ ہمارے آگے ایسا آ جائے گا اور اس وقت پہ ہمارے پاس پچھتانے پچھتا کوئی چارہ نہیں ہوگا اور جتنا مرضی ہم پچھتا لیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہمیں ہدایت دے بخشے ہم قرآن مجید کو دیکھیں قرآن مجید کو پڑھیں قرآن مجید کو سمجھیں آدیس مبارکہ کو دیکھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں اگر ہو جاتی ہے ہے تب اللہ معاف کرنے والی ساتھ ہے یہی نہیں بلکہ اگر کوئی کوتا ہمارے علم میں نہیں بھی ہے ممکن ہے مجھے لگے کہ آج سے کوئی غلطی ہوئی نہیں ہے پھر بھی روزانہ سونے سے پہلے تو بہت استحفال کی کثرت ضرور کریں صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں مبارکہ ہیں اس میں ایک وہ بھی حدیث موجود ہے جس کا بخوب ہے کہ میں روزانہ ستر سے زیادہ دفعہ استحفال کرتا ہوں اب ہم آپ سب جانتے ہیں وہ اللہ کے حبیب ہیں ان کو کسی استغفار کی کوئی حاجت نہیں ہے لیکن کس لیے یہ بات ایک اور روایت میں آیا ایک اور حدیث میں کہ سو سے زیادہ دفعہ سو دفعہ استغار کس لیے آیا یہ ہماری تربیت کے لیے آیا کہ ہمیں استخبات کرنا ہے ہمیں اگر کوئی ایسی بات نہ بھی ذہن میں ہو کہ ہم سے کوئی کوتا ہوئی ہے پھر بھی استغفات کرنا ہے کیونکہ استغفار سچے دل سے جب ہم کرتے ہیں تو یا ہماری کوتاہیاں معاف ہوتی ہیں یا ہمارے روحانی درجات بلند ہوتے ہیں اور قرآن مجید سے ہمیں پتا چلتا ہے کثرت سے استغفار کرنے والوں کو اللہ رزق کھلا دیتا ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو قرآنی وظیفہ ہے تو کیا ہی اچھا ہو فرائض واجبات کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں وضو ہے یا نہیں ہے ہم کثرت سے استغفار کریں ہر وقت استغفار کریں انشاءاللہ تبارک و اللہ تعالی ہمیں کبھی کسی حاجت میں گرفتار ہونے نہیں دے گا اور اگر پھر بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا امتحان مقصود ہے یا ہماری کسی پہ ہماری صفائی مقصود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں اور اللہ بڑا رحیم ہے اور اللہ بڑا کریم ہے لیکن اس کی رحیمی کو اور اس کی کریمی کو دعوت کی ضرورت ہے, اس کو داوت دینے کا طریقہ, کیا ہے؟ طریقہ وہی علوم اللہ تعالیٰ نے توفیق اس بخشے اسود اللہ خیر خط کے ہی سیدنا و مولانا محمد و مولا آلہ و